الصدق والصفاء والوفاء أما بعد الله وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء تبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم منو سلو آل تسلیم و سلام علیک یا یا و سلام علیک یا یا خاتم خاتمن والا عل کا معذل سن مسلمان پائی السلام علیکم حمد و سنا دودھ ختم لمبے بات عاجزانہ فریاد ہے اللہ تعالی جل شانہ و رب پر ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرما دے نفس اور شیطان دے فتنہاتوں دائم ہی بنا تا فرما دے اج خطبہ جمعۃ المبارک دا وعظ حقیقت دین حقیقت دین اسلام میری مراد سڈا دین اسلام کیڑیاں کیڑیاں چیزاں تو رل کے بنیا تسا پہلے کدی سماعت نہیں کیتا دین دی حقیقت جدو تنوں سمجھ آ گئی سان کہ دیس ہمیشہ پھر اپنے آپ کو نک کے سمجھا گے جنا چر دیج نہیں آنا بھی دین کی اصل نے چار نمازہ پڑھ کے اپنے آپ کتب کتم ڈا پینے میں اتوں سارا پٹھا بہتا دین ایسی چیز ہے یہ چل کے سر تڑ کی بازی لا کے پھر بھی بندے ہمیشہ اوجھنا پہنتا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکیا جن سمجھ لیا میں بس بننے لگ گیا توڑ چڑھ گیا میں سارا دین پورا کر لیا سمجھ لو ان اپنا پٹھا بہ دتا ہے انہیں کھ دین کا کام نہیں کیتا جنہیں سمجھ لیا میں سارا کام کر لیا اصا ہوں کیوں اپنے آپ چار نماز پڑھ کے دو تین تصبی پھیر کے دے اپنے آپ کو سمجھ پہ اس واسطے سانو تین دفاع اور جس بندے اصل واڑھی رکھیے سر تو اس پگ چا رکھیے پانچ ٹائم کی نماز سے لگ گیا ہے پانچ سات پٹھے سیے مسلے جا کر ان واہ بھائی واہد ہے چیلی گل یہ تین رولہ اس ولایت دا پتا کوئی نہیں ولاقت کنو آخری میں اپے ولی آخنا جدو ولایت دا پتا لگ گیا تو اس زمانے کے نگاہ کلونی نہیں اللہ ماشاء اللہ کو نسیبہ آ نظر گا اصل رولا اسے گل کا دی تصدی نو سمجھو گے پتہ لگے گا بھی دین سڈا کنہ چیزاں تو رل کے بندہ ہے. او دا نام ہے دی رکھیا ہے اصا ایک نک سمجھا گے اس موضوع تو بعد اپنے آپ ہمیشہ سمجھا گے اصا کچھ بھی نہیں کیتا دین تو بڑا دور پیا ہے جدو اپنے, اپنے, ناکے پھر اپنے, اپنے, اپنے کامل کرنے دی کوشش کر دشمن کے چکر چ نہیں آواں گے جو پورا سمجھ آ جانا ہے تو پھر دشمنوں کے چکر چ نہیں آواں گے نو نہیں چیئرسان دیجتے اصان نو جی میں پوئے ونڈ کے دے دیے کئی چیزاں دتی ہوئی یعنی. لو دشمنوں سلام دو آ تو کری جاؤ ای جانے جب دین دا پتہ لگ جائے گا تو پھر اصا اپنا حق کھو دی کوشش کروں گے بھائی یار دین دک ہے اچھا کہڑے پاس کھڑے کھلے جی میں نہ آ... نظریہ یہ بنیا کلا ہے بھائی اور ان اسلام لہذا ہمیں خدمت کر رہے نے سانسان ہونے کی لوڑ کوئی نہیں تو انہیں تینو کی دین دینا بیٹی سواہ دینا جنا دی خدمت کر رہے نے حقیقت تے پتہ لگے گا دین اسلام کی حقیقت کی دو چار مسئلے مسلے من دین دے نفس دے مطابق جڑے نے جہاں جاری شیطانی دنیا نو رکاوٹ نہیں پہنتی انہوں مسئلے مسلیاں فٹ ہزار دی رفتار سے جیب جمبو جٹ جہاز چلتا چلن لگ پیار جیت ویخنا اتنے کا دین اسلام جہاں رکاوٹ پاؤں دنیا نقصان ہونا ہے شیطانی دنیا نو تو موہ پھیر لینا ہے یار سختی بڑا مڑ سن سختی یاد آ جی ہاں جی سڈے پیڑے نظریے نے جڑے یہود آن یہود یہ کرتے سن بھائی جہاں دیكھا لگتا سی وہ من لے سن دے نفس دے خلاف ہوندہ دے اندروں تے فیر مانا ہوندہ منکر, کتاب کتاب من منکر بنتے جے کافر بنتے جا سارے دن نیو نہیں منتے جہاں مومے وہ پاویں دین نفس کے خلاف ہوے۔ دنیا دے خلاف ہو بھی دے تے ہو دے حق کے خلاف ہوق ہو جا موم اللہ ہر حکم نو ہمیشہ دل لار تسلیم <تصفح> وانڈ پا کام احکام خداوندی دے اندر بھئی اے این حصہ جڑا ہے وہ سارے خلاف ہے مولی جی این جا سکے چنو مننا گے یہود کا کام ہے اور کافروں اور منافق کا کام ہے مومن دین دے کسے حکم دا منکر بندا نہیں ہر حکم نو دلوں تسلیم کردا ہے اللہ اللہ تبارک و تعالی نے تاں یہ قران مجید چرشاد فرمایا ہے اللہ فرماوندا یا ایوھا الذین آمنو دخلوا فی السلم کا ف ولا تب عدو انل تم مادماں جا ات کمل بشنا تو حکی اللہ ارشاد فرما اے ایمان والو اگر ای خطاب ہوئے تو پھر ایمان والا تو مراد ظاہری کلمہ پڑھن والے اے ظاہری کلمہ پڑھن والے ہوتے اندر ایمانو یا ایوہ منو اللہ فرماؤں دے زہری کلمہ پڑھن والے ہو اندر دے بیمانوں تے اتوں دے مسلمانوں اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاوو آمن دخلو فی السلم کافہ دو ماننے یا تے اسلام سارے احکام اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ کی مطلب کوئی حکم چھڈو نہیں یا دوجا مانائے اپنے اپ نو پورا پورا اسلام وچ داخل کرو کی مطلب تواڈی زندگی دا کوئی شعبہ اسلام تو باہر ہونا چاہی دا نہیں مان د می بر حق نے ایمان والو اے ایمان والو اگر جناب جی ایمان والے تو منافق مراد ایمان والے کلمے پڑن والے ظاہری مراد جناب سچے مومن نے تے پھر او حضرت عبداللہ اللہ حضرت عبداللہ بن سلام اور اس طرح صحابا جہاں پہلو یہ سن بعد چ اسلام آئے پھر انہوں نے اپنے کفر دیاں جناب کفر والیاں پرانی چیزاں کئی نہ اپنے اندر رکھی اونا آخیا یہ سڈے کوئی چڈیا اللہ نے ان فرمایا اسلام پورے داخل ہو جاو اپنے سابقہ کفر جہلیت والا کوئی کم اسلام دالت کرا نہیں آمان سلم اے کافا اسلام اے دین اے سلامتی اللہ نے نو سلامتی آخیا ہے کیونکہ جہاں بندہ دین اے جا آ جاندہ اے او دی دنیا بھی سلامتی والی ہو دی آخرت بھی سلامتی والی ہو اے سے اللہ فرماؤں اللہ تتا بے کو کھوا شی تھوان شیتان قدم نقشے قدم دی پیروی نہ کرو ہاں جی شیطان شیطان کر کر چلے آ جائے اللہ فرما تو میرے کھلیا حکام پہنچن تو بعد اگر تھی پسل گئے اگر تھی راہ حق تو ہٹ گئے دی پیر شیتانہ پیروی پی گئے پھر سن لو اللہ عزیز حکیم مزہ نہیں آیا ذرا گونج کے کہہ دے سبحان اللہ اللہ فرماؤں اگر تسا جناب ہٹ گئے اگر, پھسل گئے اگر دین راہ حق تو اگر شیطان دے جناب قدمہ دی شروع کر دی کی مطلب اللہ چلہ فرما پھر سن لو اللہ گا لے ہی اپنی سزا دن انتقام لینگے انسے آج نہیں کر سکنا سمجھو پھر کسے ادی بان پڑ لینی ہے اللہ جدو سزا کسے کسی نہیں کر سکنا جن مرضی گیا اور حکیم او حکمت دکا لائے ہوئیے جہاں ادھے خلاف چلے گا سزا دے گا ہاں وہی حکمت دکا لائے ہوئیے جہاں اس دے دار ہوا انام فرماگا ہوں تبجو رکھ اس آجت کریما نے سانے زمین وال خبردار کرنا اللہ دزا تا گا اللہ گاہ لے اپنی سزا تمام دے کے ضرور لینا ہے اس رات نے ہاں جی جناب اس آج تریم نے سان ہاں جی دس دا ہے کہ ایمان والا جہاں ہوئے گا اسے فر دے اپنے اسلام اندر پورا پورا داخل ہو جائے نہیں تو جی دون رب رگڑا پتے کسے مولوی کو نسے ہوں مولوی جی میرے واسطے تویز کر دے مولوی جی فلان کر دے مولوی کوئی ایڈی طاقت نہیں نہ کسے پیر دی این طاقت رب لہرا پاؤ تو میں فاٹک سٹ دویز والا توں یہ اگے نہیں لنگ سنا میرے مرید نزا نہیں دے سنا خدا وا تع شریق کی کرسامے وہ سزا دے کوئی دم نہیں جی مار سکتا ہے کوئی اگر وسیلا بنتا ہے تو ادو ہی بنتا ہے جدو مولا کائنات پہلو مہربان ہوندا ہے پہلو رب مہربان ہوتا ہے پھر کوئی مرشد وسیلہ بنتا ہے کوئی غوث وسیلہ بنتا ہے کوئی نبی وسیلہ بنتا ہے اگر اللہ مہربان نہ ہوئے تھے، کسے دی جرت نہیں اتنے وسیلے بنان دی پیر اگے با دے گا اللہ ہے رہنا پاسے نہیں آن دینا سانو ربر پی جناب پیر دویز بچا لوے گا خدا دیا بندیاں تویز نہیں بچا سکدے پیر دویز ادو ہی بچاؤ جدو سونا پہلو مہربان ہو جاتا ہے نا تحقیق کرو تیار نارے لگ گیا جی توجہ ہے کوئی نارا غور نال سمجھنا میں تیرے سامنے دسنا چاہنا سڈا دین کنا کنا چیز تو رل کے بنیا سا دی حج کا نام نہیں خالی نماز کا نام نہیں خالی زکات کا نام نہیں ہاں خالی روزے کا نام نہیں اللہ دیا بندیا چٹا جی جناب چھٹا, کی چھٹا کی پوری کر کے سمجھی پھر میں خواہ بن گیا وا میں ہوں دن کے سارے حق پورے کر لیں میں شیر ربانی بھی بن گیا میں سارا کچھ بن گیا دیڑا کام ہے جہاں میرے تھوڑا رہ گیا ہوئے پھر وہ احسان کری فرد ہے خدا دے دے اور پہلا دین نو سمجھ لے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں رلن کے بعد جی کیڑیاں کیڑیاں کیڑی چیز کٹیا ہون دین بندائی پھر پتہ لگے گا نبی پاک سرکار دی حقیقت کی. اے جناب توجہ فرماتاں پرماتا دسنا چاہنا دین دی حقیقت کی کہڑے کی کہڑی چیزوں تو دین بنیا جائے ادر ویخ جناب پانچ چیزاں رلیاں نے چیزاں رلیاں نے تے دین اسلام بنتا جے کنیاں چیزاں خدا دی قسم کر گیا نا بڑے بڑے جناب پیروں کو لے ہاں بڑے بڑے کوئی پتا سر نہیں جونا سامنے جناب والا امام اماما, اماما فکیان کے حوالے نال اللہ دلیا سنا اللہ سونے دا دین کیڑی چیزاں تو رل کے پیا بندہ اے سبق فقیر دا یاد رکھیا جے پھر نہ آخیا جے گل سڈے کوج گئی ہاں جی چیشتی کی گل کا چیتا نہیں رہا بھول گئی ہے ادھر ویخ پہ بنتا جی پہلیا چیز پہلی چیز عقیدے جنہاں جانوکا دت آخیا ہے دوسرے آداب تیسرے عبادات چوتھے معاملات پانچ اقوبات جنہوں سزاواں آکھیا جاتا ہے اے پانچ چیزہ رلنت دینی سلام بندہ اعتقادات آداب عبادات معاملات و قوبات میرے سامنے فتاوہ شامی رد المحتار شریف جنہا شیعہ ابن عابدینہ کیا جاندہ ہے جڑی فکان فیدی سارے زمانے دندر مقبول کتاب ہے جدے تو دیوبندی بریلوی سارے رل کے دے تو مسئلے فتوے دسدے نے ہاں جی اس کتاب دے اندر ساڈے دین اسلام دیاں حقیقتاں نو جناب حقیقت دسی گئی تے دار و مدار دسیا گیا اے دی دین اسلام دا دار و مدار کنا کنا چیزاں تے ادرے خڑ پہلی شے اعتقادات اعتقادات دا مطلب اے وساں اللہ دے بارے دل وچ کی عقیدہ رکھنا اے اللہ کیویں دی ذات اللہ دے نبییاں دے بارے کیویں دا عقیدہ رکھنا اے اللہ دے فرشتہ بارے کقیدہ رکھنا, رکھنا, رکھنا ہے اور جناب جی اللہ واہدہ شریق مولا سونے دیا سفتان دے بارے کی عقیدہ رکھنا ہے اللہ سونے دحبوب دے دے دے بارے کی عقیدہ رکھنا ہے اللہ دیا اللہ دے, دے نال تسلیم کرنا مطالبے دے ویلے زبان دے اقرار کرنا اوق آخر ہے اے پہلا جوز دے نبی اے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جڑا حضور نے فرمایا ہے ہاں جی اللہ جڑا حضور نے فرمایا ہے جڑا بندہ کلمہ پڑھے گا او جنت جاوے گا او دا مطلب یہ خالی کلمہ نہیں بلکہ اسلام دے سارے عقیدہ مراد نے مطلب کلواج پڑے اللہ نو من جی شان ہے نبیاں نبیا کتاب جنت منہ جی جنت کی شان ہے دوز منہ جی دوزخ کی شان ہے فرشتوں منہ جی فرشتہ کی شان ہے گھر لے کے جناب جی جی جیت عقیدہ بنا ہے دل دے اندر سارے عقیدے دل دے اندر جمع کے جدو کوئی پوچھے تو مسلمان فٹا خیال احمد للہ میں اسلام نو حق منگل پہن کا پہلا یہ عقیدے یہ خلل ہوگا ایمان چٹ لکھ کلما پڑے گا لانت پیا اس جہاں بندہ اپنے عقیدے خلل پا بیٹھا ہے آخو نا سبھا لو ایت کا داد دوسرے لفظوں دے اندر توجہ فرما دجے لفظوں دے اندر جس طرح سڈے عقیدے دیا کتاباں اندر جقدے لکھے اکائد نے آخیا جانا ہے اور یہ ای ایمان ای ای ای ایمان ای دین دا پہلا جز اور ایسا جزب آزم ہے اس تو بغیر اگلی گل کوئی قبول ہوں پا جناب جی یار بھی کر لے پاو باروی کر لو پاو حج کر لے پاو نماز پڑھ لوے کوئی کم بھی کرے گا جنا ایمان درست ہونا نہیں ایر کوئی عمل مولا دی بار گاہ قبول ہونا نہیں یہ پہلا جز جی سڈے دین دا اگلا جز آداب آداب ادب دی جمع ادب تمہارا دے نبی پاک صلی اللہ ہو تعالی وسلم سرکار دے اخلاق جہی پہلو تین جمعے سنا وا دی محبت تو دل صاف ہونا ہے دنیا دا پیار دل دے اندر نہیں ہونا چاہیے ہاں جی ہسد نہیں ہونا چاہیے کینا نہیں ہونا چاہیے بغض کسی مسلمان دل نہیں ہونا چاہیے اگر بغز ہو بردے وہ بے جا کسی ہے ہر کافر نال بغض رکھے ہر منافق نال بغض رکھے کی نہ رکھے اور ہر برائی دے نال بغض رکھے اگر برائی دے نال دل چفا کے ہال نہ پسندیدگی نہیں پھر ایمان نہیں لوگ نبی وسلم نے کمزور ایمان یہ فرمایا برائی نو دل در ہمیشہ برا ہی سمجھا جا توجہ ہے کوئی نہ آداب جی آداب جے آداب کتاب لکھے ہوئے کہڑے تینو گن کے سناواں وا کہڑے گن کے سناواں میں می موٹا جیا سمجھا دتا ہے ہاں جی دل نو جناب بری سفتان تو پاک کرنا بری سفتان تو دل نو پاک کرنا ہے ہر مرد تی فرض ہے ہر عورت بغیر اگلے جہان نہیں جے ہو سکتی سفتیاں ہاں دنیا دا پیار کافرا وال جھکاؤ دل میلان کرے تے پھر اس نب ان پہڑیاں سفتان تو پاک کرنا پنا نو آحمد آخیا ج آدابِ, جاندہ ہے آداب اسلام دوجا جلج ہے عقیدے تو بعد ات تو بعد ایمان تو بعد آداب آداب بعد عبادات دی واری کیڑیاں کیڑیاں چیز عبادت عبادت عبادت عبادات چیزاں جک نماز بھی عبادت ایک نم زکات بھی عبادت اک جناب جی روزہ بھی عبادت اک حج بھی عبادت اک جہاد بھی عبادت چیزاں عبادت یہ تیسرا جز توجہ رکھنا جناب اصا عبادت خالی سمجھنے والے بھی جہاد کے نام تو بہت آ جہاد تو نہیں جی سڈا جہاد نال کوئی تعلق نہیں ہالانکہ جہاد جہاد جہاں جا سڈیا عبادت کی پنج قسم کنویں؟ قسم کے پن چیزاں نماز روزہ حج زکات جہاد اجا کیا کیا ہے عبادات یا کیا کی ہے اور اللہ تعالی نے اصل انسان نو اج چیزاں پیدا فرمایا ہے. آہا اللہ قرآن نے جو فرما واما خلک تل ج بدو اللہ, اللہ, اللہ فرما ایسا جنہیں انسان اپنی عبادت لئی پیدا فرمایا سمال ہے لئی عبادت ہوں اللہ سہن توجہ رکھ نمازی عبادت زکات بھی عبادت نماز بھی عبادت زکات بھی عبادت روزہ بھی عبادت حج بھی عبادت جہاد بھی ایبارت. اے ہوں تیسرا جز پورا ہو گیا پہلا اعتقادات دوسرا آداب تیسرا عبادات کنے جز ہو گئے دین دے ایسی. بولو تو صحیح ایسی. سبق یاد رکھے جی بولنا جائے پھر خدا دی قسم کر کے آنا اے سبق نو یاد رکھ ہے بیڑا پار ہو جائے ساند معاملات کیڑیاں کیڑیاں چیزاں آپس کے اندر اثا مالی لین دین مال لین دین کرنے ہیں و فروخت کرنے ہیں ہاں جی ایک دجے نو کتنی چیز دینا لینا جناب جی جنو فروخت کرنے, آئے کرنے آئے سارے سارے معاملات آخیا جانکاہ آپسر شادیا بیا کرنے تلاک دینا لینا ہندا نی جناب جی ان نو بھی معاملات آخیا جا اور جناب جی مخاسمات آپس جھگڑے ہو جائے جھگڑے ہو جائے داخل جمانتا ہے رکھنے, آئے رکھنے آئے اینا بھی جناب معاملات آخیا جا بہت ترکات اور جہاں ترکے بندہ چڈ کے من والا جدو جا مال پچھو چڈ جا بنڈنا ہے کن کن حصہ آنا ہے ترکے جاسط آخیا جا یہ ساری معاملات بن گئے اور محملات سڈے دیز ہے گل سمجھا جا یہ سمجھی بیٹھے بے مان ہو گیا اصا سمجھا نماز زکات روزہ حج او دین ایس وقت اسی فیصد نظری آئی اور بلکہ اس حد تک کتاب لکھیا ہے نا کہ یہ جو معاملات جہے ہوں میں شمار کیتے نے معاملات وہ آدھے نہیں یہ انسان کے ذاتی کام ہے اللہ کو کیا حق بنتا ہے ہمارے ذاتی معاملے میں مداخلت کرنے کی ہاں کون ہوتا ہے جو ہمارے ذاتی معاملات میں مداخلت کرے اسے واسطے آخری سیاست کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں یہ وکری ہونی چاہیے اور انسان دے کارو دے کاروبار داروبار جی مردی انسان کرے پاو چھوڑے لاوے پاہ میں چھرے پھیرے جو چرضی کرے انسان نو حق بنتا ہے اللہ نو کوئی مداخلت دا حق نہیں نوز بلک مذہب انسان دا ذاتی مسل جنا جن چاہو رکھ لو جنہیں چاہے نہ رکھے اللہ دیا بندیا اے منافق دا کم منافک اللہ قرآن فرما ہے جڑے ایمان والا مرد یا عورت جدو اللہ دا رسول تے اللہ کوئی حکم کر دین اگو ایمان والیاں دا مڑ اختیار ر اختیار اللہ تے رسول کا ہی رہنا ہے سمجھ آ رہی ہے ہر گل سمجھ اج معاملات پنجنے پنج نے معاملات ایک مالی لین دین شادی نکاح پرس جھگڑے چیڑے امانتا اور ترکے یہ پانچ چیزاں رلن تختے نے معاملات کی آخر نے معاملات یہ دین اسلام کا چوتھا جز ہے کنواں جز اے چوتھا تین پتا ہے نہ مڑ ہالے پنجاب جز جوز کوئی لا دا جائے ہر بندے دے جوز نے سر باہ پیر کوئی شاید وڈ دو بندہ تے ادھورا بن جائے گا یا پاؤنا بن جاوے گا گل سمجھ آئی اسی طرح دین دے اے جوز نے اگر ان کسے نو کڈو گے پھر دین پا ادھورا پھر پا ہے پھر چٹاکی ہے پھر جد پورا نہیں بجنا اللہ داخل ہو جاؤ لگی نہیں تاریا تو تشریف فقیر چشتی پیا کردہ اللہ دلیا دیا جوڑا صدقہ پیا دسنا وا سارا کمال تے اس شاخ دا جس شیخ نے فقیر دی اک کھول دی آ, ورنہ میں بھی مدرسے پڑھیا نا جی باقی نا. نو نہیں پی سوڑ لگ دی دی. تے فقیر نو اللہ نے فکیر یہ اس ان چلائی فرما جناب اگلی شا اگلی ہوں پنجو یوز اسلام دے دین دی دسنا پیا ہے آخری سزاو اکو بات کی کی کا دیا سداو سزاو سن لائے اے بھی پنج نے پنج سزاو نے سنا دی سدا اسلام رکھی ہے کوئی نہ شادی شدہ ہوئے مرد یا عورت تے سنگ سار کرو کی کرو بولو تے تو سی مدینے تاجدار نے اپنے دور دے ایک شخص نو کیتا اس آن کے آپ اقرار کیتا یا رسول اللہ میرے کو کم ہو گیا بدکاری ہو گئی حضور مین پاک کر دو سیاح سی نا پتا سی اگلے جہان دی سدا نہیں چلی جانی ات ہی پاک ہو جا رب اگے تے تاف کر دے گا نا ہاں کیونکہ پاک کرن دے اللہ دے یاد رکھ انسان جدو گنا پلیت ہوں پاک کرن واسطے مولا دے طریقے ایس دنیا دے اتبا یا توبہ یا شری سداوا یا اگلے جہان دے جہنم امداد عذاب ہاں हो میلا ہو جانی سٹ کے سات کرنے ہیں بندہ میلا اتو جدو گنا میل چ لبڑیا ٹر گیا مولا نے پانی نال نہیں دھونا اس جہنم دی اگ نہ چٹنا چھٹ کے جے مومن ہوئے گا پھر پاک صاف کر کے پھر نو تیار کر کے مولا نے جنت پاک گھر عطا کرنا ہے جنت پاک گھر چ پلیت نہیں جا سکتا یاد رکھنا ہوں مولا کہنا توجہ فرما پہلی سزا زنا جنادی اگر غیر شادی شدہ ہوئے سو کوڑا ماریا جائے گا کن بولو نا یہ کہ صدا ہے غیر شادی شدہ یہ بھی سڈے اسلام نے رکھی ازان یا تو فجلے دوں کل ڈاہ میں تا جلتا اللہ کڑہ فرما ضانی مرد یا زانی عورت سو کوڑا ماریا جے کنا یہ اللہ کا قرآن, قرآن تو جڑا قرآن دے کسے لفظ نا من مسلمان ہوئے ہوں گل سمجھا نے اے جناب سزاواں سداو چاواں پہلی قسم زنا دی سزا چوری دی سزا ہے چور دی سزا اسلام کوئی نہ اللہ دا قرآن چاہے یا کوئی نہ فخا ہوا اللہ فرماؤں چور مرد عورت دے نبی پاک نے فرمایا نبی دی بیٹی چوری کرے تا بھی ہاتھ کٹیا جانا ہے معلوم ہوا ایڈا سخت حکم ہے چوری دی حد زنا دی حد تحمت لاؤن دی حد کسے ت بدکاری دی توہمت سنا دلا گواہ چار کوئی نہیں شریعت کے مطابق اسلام آخد جس نے کسی مسلمان بغیر چار گواہ تہمت لا دیتی ہے بدکاری دی اوشنو اسی کوڑا سزا دیتا جائے گی کن کوڑے آتے نے حد قذف یہ کسی کی ضرورت نہیں وہ معاف کر لے حتہ کہ حاکم وقت سلطان اسلام جو ہے سلطان کفر کی بات نہیں کرتا سلطان اسلام بھی معاف نہیں کر سکتا حضرت فاروق اعظم کا دور سی سبحان اللہ سبحان اللہ فاروق آدم دے دور دے اندر ایک صحابی نے بدکاری کردہ ویخیا لوگ دس دیتا اگے گواہ چار پورے نہ ہو سکے الفاظ ضروری نے ایکو جہ لفظ بولاں اکو جہ لفظ بولن اگر ایک لفظ دا جائے گا پھر سارے گواہ اوڑے پینے گے کیونکہ اللہ سونے مومن عزت بڑی امام جفر صدق سکار نے پوچھا امام اعظم ابو حنیفا نو ابو حنیفہ تو امام وقت دا اے دس اللہ نے چار گواہ بدکاری دے کیوں رکھے نے کہ اے گواہی دین گے تے تا سزا پہنیے آپ نے عرض کی تھی حضور اس واسطے اللہ نے رکھے نے کہ ای ہر بندہ کسے مومن دی عزت اچھالن دی دلیری نہ کرے ہائے ہائے واہ واہ واہ خدا کی کسم کیسا کھوتیا کھوتیا واگ زندگی کا گزارنے آیا. قربان جان حضرت توجہ فرماؤ جدو حضرت عمر بن خطاب نے صحابی تو نال دے بےلیاں تو گواہی منگی انہاں گواہی دیا نے لفظ تبدیلی کی تھی حضرت عمر نے فرمایا باوے ہزور د صحبی نے مگر شریعت معیار مطابق حکم دراہ پورے نہیں ہو سکے ہن اے ہزور کی شریعت دے مطابق اصی کو سزا پوے گی چوانو چارے چواں مانو گواہ نسی کوڑے سزا پی میں نام نہیں لینا جہن حسن اتو اندازہ لگا کہ کسے مسلمان دہمت لاؤن دی سزا اسلام کی سخت ہے اگر گواہ پورے نہیں ہو سکے او آتے نے تحمت دی سزا حد اے وی اسلام دا جز ای خیر ادیر نگری جسے مولویا دو اٹھے جس پنڈ کے بندے نو گسا چڑے مولوی دومت لا کے کڈے کھلو اسلام کی سزا ہو کجرا نو کٹ کوٹ کے سور کا بچہ بنا دتا پر اتے اسلام کیا ہے ات اسلام کیا اس ملک میں اسلام کی کیا بات کرے یہاں سود پر بھی زکات ہے یہاں ہر خبیص نظیف ہے میرے دیش کا یہ کمال ہے یہاں بابرا بھی شریف ہے جس ملک دی بابرا شریف ہوئے نواز بھی شریف ہوئے عمر بھی شریف ہوئے سدکے جا مڑ اس ملک دیا برکت تو کی رہنا اور خدا دے بندے اسلام کا قانون جہاں رحمت خدا بنا کے بھیجا ہے ہوں توجو رکھ جا چوری جنا تحمد کی حد تو بعد مرتد کی حد اپنا جا اپنا <تصفح> دی چلام تو ہٹ جائے ان مرتد آخیا جی سزا ہے میرے مستفا کریم سرکار کی شریعت اندر جی عورت عورت فرمایا جیل چٹ دو جنا چاہ توبہ نہ کرے رہا نہیں ہوگی یا ویچی مر جائے جی مرد دے مرد پہ دعوت دینی ہوئے پھر جائے اپنے جناب گلط عقیدے تجا واپس اسلام تے جے آ گیا فا جے نہیں آیا مدینے دے تاجدار نے فرمایا فخ ہو او قتل کر دور دے, دے قابل نہیں کیوں؟ اس اسلام دیاں سارا خوبیاں ویخ آخ اپنے رب تو آخ ہوں جیون دے قابل کوئی نہیں منر تدان دی نہیں فکت لو ہو جو اپنے دین اسلام سے ہٹ جائے فرق نو اس کو قتل کر دو پنجو سزا کسا سے نے خون دزا او آخوباج رلن سے سزاواں اے اسلام دین دی جسا دنواں جز کنواں جزے ہوں ذرا توجہ رکھے جا مسلمان جوزے. جوزے؟ او جو آجے او گل لیان دی فقیر نے ولیٹ کے ہر پارس ہوں ودان مارن دی واری آئی لویا گرم ہو گیا ہو گیا کہ کوئی نہ مار دیا ست مومن کہڑا آپ لوگ مومنفرف دیج دسے نے اتقادات آداب عبادات معاملات اکواط جنو سزاو پہ یہ سارے پنج ستون تا دین اسلام بنتا ہے ہوں اچھا جا کسی جگ منکر منکل گا او کدی مسلمان ہو سکدا نہیں او پکا چٹا ننگا کا گا. کلمہ قبول نماز قبول نہ ادار روزہ قبول نہ ادی میلاد قبول نہ ادی یاروی قبول نہ ادی باروی قبول ایسا بندہ جڑا نبی پاک سرکار ای مرے رمضان مرے رمضان دے ہاں جناب انو کفن قابد غلاف خلاف دتا جاوے دفن جنت البکیو ابو جہل عذاب پاوے گا جنت نہیں لے سکتا جڑا نبی پاک متی جانا جز کا منقر ہو گل سمجھ آئی اور مٹی دیو اور کوئی سمجھ ہی نہیں کس سطح کی تقریر پہ کرنا پر ایے کوئی اقل شعور والا ہی پہنچے گا بے شعور کھوتے نو کوئی پتہ نہیں ہاں اس تقریر کو سمجھنے کے لیے درد والا دل چاہیے جس دل میں درد مستفا ہے جس دل میں درد ہے مستفا ہے وہی اس خطاب کو سمجھ سکتا ہے ان سمجھ لے؟ مصطفیٰ دے دین دے اے, اے تھم جڑے دسے میں اے اگر کوئی کو میرا اس نال تلک نہیں میں صرف نماز جو میرا نماز نال تلک میں کلمہ پڑھو نماز پڑھو روزہ رکھو تے میرا اگلیاں گلا کوئی نیج لانتی ترین ولین ادا کلمہ قبول کوئی نیو انہدیا نا رلیا آفت تو مینو نبل کتاب و تک فرو نہ کچھ منتے ہو تو کچھ دے کافر بن دے ہو پھر تو مومن نہیں مومین اہی اے جڑا سارے نوں منے گا دلے گا شریقہ میں تعین دسنا چاہنا اج کافر ازاں کیڑے جی خلاف نے سمجھا دیا کافر آخد نماز کر لے امریکہ آ پڑ لرطانیہ وج پل ل مسیت اچھی پا کے دیاں گے آ جا کر, لے. وی آجا. کر, لے. کر لے. آجوی. نماز, نماز بھی زکات بھی, نماز بھی. زکاة بھی. کر لکات مگر جہاد دے نا بھی نہیں تے دہشت گرد بن جائے گا کی بن جائے گا سمجھ فکیر تلکھ تلوے تین دس دیتے متعدے سجائی لانٹی نشان کی نشانی آ گئی کا کافر اس وقت جہاد کا دشمن ہے کہ تاکہ سعودی والے ریڈیو ٹی وی جہاد کے لفظ کے ذکر پر بھی پابندی لگا دی ہے ہوں عبادت کنیا سن بولو بولو بولو عبادت کنیاں نے پنج کیڑیاں کہڑی نماز روزہ حج زک اور سمجھے کافر لانتی نتلے پتہ ہے تگڑ دلے ہے دگڑ گٹ کر لینا ہے جدو جہاد دہشت گردی جہاد نماز جی بھی پڑھنے قبول کوئی نہبول کوئی نہ جناب روزہ بھی رکھنے قبول کوئی نہ زکات بھی کربول کوئی نہ کیونکہ انہوں نے اللہ دے قرآن دے حصے بر حق سمجھے؟ سمجھ لگی نی میرا بولتے سہی اللہ جماتے اسی مشن کے تحت اٹھائی گئی جہاد کے کوئی تعلق نہیں ہو. پترو ہوتری نسل دو ہو. جس کا جہاز سے تعلق نہیں اس کا خدا سے تعلق نہیں جس کا پھر کے بچے کا جہاد سے تعلق نہیں اس کا مصطفی سے تعلق نہیں جس کا جہاد سے تعلق نہیں اس کا قرآن سے تعلق اے نہیں اے فقیر فقیر ان کو دعوت دیتا ہے جو کہتے ہیں جہاد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں فقیر ان کو دعوت دیتا ہے لا الہ الا اللہ خطری رسول اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ سکھ رسول اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ یورپ رسول اللہ پڑھو کوئی مہاراج خدا سے کوئی تعلق نہیں خدا کے دین کے کسی جز کو جو حق نہیں سمجھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا گل سمجھ آئی کو باتوں بچوں آخیا جہاد کٹ دو کی کٹ دو تو رہا تو صحیح پگ بھی رکھ پالی رکھ پری رکھ پی رکھ پا پیلی رکھ پگ رکھی جا سان پگ تھوڑی لڑتی ہے پر کنڈا نہ لاوی جہاں علی مشکل کشا کردار رہا ہے وہ کم نہ کری جہاں عمر بن خطاب کردہ رہا ہے وہ کم نہ کریں جڑا مستفا کریم نے بیاسی جنگا لڑی جانے بندیا جناب عبادت جہاد نا کرا دے جناب جی جناب کیڑے سن جی اکھیا اپنے رکھو دے اپنے رکھو رکھ لو جناب ارسا نہیں جیلا ہاں آداب سے پابندی نہیں جہل آباد جہاد دے پابندی لا دے اور جناب معاملات سارے معاملہ جن بھی معاملات جن بھی سنوڑے تھی پاکستان جنہیں بھی قانون لگا ہوں اس کا کوئی نہیں آتا حالانکہ سدکے جا نات دے اس نے وراثت تقسیم کرن کرنے پورا رکوئی قرآن دا اتار چڈیا ہے کی اتاریا ہے؟ اللہ فرما دا یو سی کوم اللہ اللہ کرد کر نے دسیا ہاں جی برا کا حصہ اولاد نے دسیا دس دس بیوی دا اولاد دا چاچے مامے دے دسے اللہ بہد شریف مولا نے بیان فرمائے آخو نہ سبحان اللہ توجہ فرما جناب جی جے جی سزا جی نا مرتب دی سزا خبردار نہ نہ کی سزا سا رکھنی خبردار ان چیزوں باہر کٹ دوسرا سن سنبھالی جاؤ ہوں آ میں تیرے سامنے اللہ دا قرآن جڑا دے کا قرآن پڑھنا جہاں کافران کئی گلا اسلام کے خلاف کئی گلا کر اللہ سونے نے انہوں نے قرآن دے دیا فقیر قرآن سے باہر نکال سورت محمد آہا. قرآن کی سورت کا نام کی ہے سورت محمد قربان جامع محمد سورت مبارک اندر اللہ کران سنوتيوكم في بادل امر والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم واتبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكره رضوانه فاحبط اعمالهم بیان کرنا فکیر کام ہے مننا کوالتی کو کو خبردار میری گل لکایا جے نہیں لات بچے نواس ضرور ضرور میرے احکام لکا نو بیان کر دیا جی پاہ میں جان جے پانی ہاں ہا ہا ہہان جا ادر ویخ جناب جی اللہ نے فرمایا نر ادبارہم بے شک وہ لوگ جہ اپنے کنڈ پیشا کنڈ پرنے پرت گئے پشاں پرت گئے دین اسلام تو مرتد ہو گئے ممبا دما بن الم ہوا ہدایت کھل جان تو معلوم ہوتی ہے کوئی گل نہیں،, نہیں،, نہیں اللہ فرما ہوں مرتد کہڑی گل پیچھو ہوئے مرتد کہڑی گل پیچھو ہوئے لا لے کا بے ام مرتدا نے آخیا ان لوگ نو اللہ دے اتارے دین پسند نہ آیا رب دا اتاریا دین پسند نہ آیا جنہاں اللہ دے دین اسلام رکھی کلمی پڑھنے والے کئی گلہ اسلام دے خلاف جڑیاں تھی ہوسان لگے اللہ نے فرمایا ای گل کہ یہ کلمی پڑھن والے مر تد ہو گئے توجو نہیں راما آخر اللہ نے فرمایا جنا کافرو اسا اصا کئی من لوا گے جیڑی اسلام دے خلاف تصو کرتے ہو ساری نہ منائی جو کوئی مہیدہ کر لو جنوبی کچھ تم کچھ ہم کوئی تسا ادھر لو کوئی اصا آ جان جنوب نے سمجھوتا کی آدھے نے سمجھوتا کر لینے آ کچھ ادھر آ جاؤ کچھ نماز دی اجازت دے نہ بھی خورو پٹ لے ہوں یہ کرو سمجھوتا کرو کی اے کتاب جناب اس آیت دی تفسیر کی اے ای س نو نفے زوبا دت لب تسا جڑا زہ تو جہادہ رکھ دے جی جہاد دا نام نہ لیا اصا نہیں لوگ جا تو اسلام دے خلاف سازشا کرتے رہے نا اڈے خر... کوئی حرج نہیں یہ مجبوریاں ہوتی ہیں آخر جینا کیا کریں اللہ فرما ہے جنہوں نے انج دار سمجھوتا کافر کیتا ہے یہ کون ہے مرتد بولو کون ہے میں پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں حضور پاک کے دور میں جنہوں نے کیا تھا نا ان کو تو اللہ نے مرتد کہہ دیا بھئی میں قرآن پہ پڑھ سکنا کوئی نہ پڑھ سکنا کوئی نہ <سؤال> تے میں قرآن پہ پڑھنا قرآن دے او شان نزول پہ دسنا کہ کچھ کلمے پڑھنے والے والوں نے اس وقت کے یہود سے کہا ہم جہاد کی بات نہیں کریں گے اور جڑی جی سازشا تصا کر دے جے پہ رلے لوا دے مسلمانا کے خلاف اللہ نے فرمایا انہ شیطان گلی لائے جائے ایمان تو بعد مرتد ہو گئے نے کی ہو گئے نے میں اس زمانے دی پیا گل کرنا اس زمانے درج ہویا سی سمجھ آ گئی نے آپ سمجھ لو اس زمانے میں سمجھا ہوتا دین کے مسئلے پر اس طرح ہوا تو وہ مرتب ہو گئے کیا ہو گئے تے گیا قرآن تے سارے زمانے واسطے ہاں بے سارے جنہیں ہوں پچھلے دور دے اندر در آخیا اصا چوری دی حد نہیں لاوگے اے کافرو قانون تڈے چلاواں اسا جنا دی قرآن تو گئے اصا سارے قرآن کے پابند تھوڑے ہیں ہن ہے انہوں نے جماعتوں کا بھی اندازہ لگاؤ جیڑیاں جماعت آخدیا نے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں چوری دی حد کنے لینی ہے مولوی بھی لا اے درو مولوی کوڑے چوری ادھر خدا دے بندے میں خدا بندہ یہ تیرے ساتا دل بندے کدھر جاہ واہ باہ کلندر لاہوری فرماؤں د خدا تیرے سا دل بندے کدھر جائے خدا بندہ یہ تیرے سا دل بندے کدھر جائے خدا بندہ یہ تیرے سا دل بندے کدھر جائے کہ سلطانی بھی ائی ہے درویشی حافظ بناو, مگر عالم نہ بنایا جیتا دی دین ختم کرو انا انا نو نا اپنے دین دا پتہ شروع ہو گیا مگر میں تینو ایک گل دس دیاں قسم خدا گزار دی بوٹے رب اپنے آپ خد لکے پیڈے لا دیا جڑا پٹن والا اپنی جڑ پٹ کلو مگر ہزور دودھ نو کوئی نہیں چھیڑ سکتا محمد مو کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں محمد مو کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں محمد مو کے ب سب بھول ایسے ہیں جو بن پانی بھی تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے جا کیونکہ ایک دم سجنے اور ساڈا لکھ دم ویری اص ایک دم مارے مردے چور بنے در در لگیاں لگی وہ قدر کی جاننی جڑے محرم نہیں سردی او دھرم کی فکر کرنا دا مصیبت آسمان دا مقصد سطح تو طاقتور لوگ رل کے تیری تباہی کے ہر وقت منصوبے بنا ہوں سمجھ لے انہیں چیزاں پہ سمجھوتا کہ ہم جہاد کے خلاف ہیں نہیں ہونے دیں ہم چوری کی سزاؤں کے خلاف ہیں زنا کی سزا کے خلاف ہیں حد تہمت کے خلاف ہیں مرتد کی حد کے خلاف ہیں دین کو معاملات میں نہیں آنے دیں گے صرف مسجد میں رکھیں گے سمجھ لے وہ لوگ کون ہے اللہ کے قرآن کے فیصلے کے مطابق وہ لوگ کون ہیں اور مرتد کا کلمہ قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اس برے عقیدے سے توبہ نہ کرے جس برے عقیدے کی وجہ سے وہ مرتد ہوا ہے سمجھ لگی نہیں اس واسطے پاوے Oh, جدہ اپنے دیتا غیر دینی. مذہبی یہ جی مذہبی لوگ ہیں تو ادوے مقابلے چ آئے گا تو غیر مذہب مسلمان ہوں <laughs> <laughs> جڑا منافق ہوتا ہے اکلو پیدل ہی ہوتا ماری پی اے مذہبی ہو گیا گیر مذبی تکنڈا نکلیاں مذہبیاں کا کی بنے گا جہاں آدھے ہمارا معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہم صرف اجتماع پر زور رکھیں گے آؤ! جوتی پیلی لی پہ مسوا کدھر ٹانگو سر پہ ماما رکھ مگر بھائی ہم ہاں کسی کو کچھ نہیں کہتے جہاں کوئی لگا ہے لگائی ہے جائے مرادو لا لا اللہ مولوی رسول اللہ نہ پڑھو لا لا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو خدا دی قسم کر کے آنا خبردار فقیر چشتی کے پیچھے نہ چلنی اگر دی گل قرآن حدیث دے مطابق ہوے تے من لو نہیں تے چک کے دیوار تے مار دو فقیر تو اپنی عبادت کرا نہیں آیا مستفا دی غلامی اور خدا دی عبادت کرایا گئے ن ہاں اپنی عبادت پر کرا دے اپنی غلامی پر پہ کرا جی پامے جو بھی ہم مرکز کی طرف سے اجازت دیں گے تو پھر وہ دین کیسا ہے جو مرکز کی طرف سے اجازت کے ساتھ چلتا ہے ہمارا مرکز نہ تو ضلع اکاڑے میں ہے ہمارا مرکز نہ تو راول پی میں ہمارا مرکز نہ کراچی میں ہے ہمارا مرکز نہ ملتان میں ہے ہمارا مرکز مسینت اور میں ہے وہ بائیمان ہوگا جو مرکز سے حکم کا اجازت کا منتظر ہوگا ہم مسلمان محمد عربی کے مرکز سے حکم کے منتظر ہیں جو دن سے حکم آئے گا سر تو کٹ سکتا ہے حکم کی خلاف وئی مان ملوانے خدا دی مخلوق ننڈ ونڈ ٹوٹے ٹوٹے کر کے ماری جی اپنا کلمہ پڑھائی جانے جا میں خدا کی قسم اٹھا کے فقیر دے گل ہو غلط قرآن حدیث نال ثابت کر دو میں نو آن کے آخو سو مارو آخ چشتی اے قرآن حدیث کے مطابق گل نہیں اور واقعی ثابت ہو جائے ایو دعوے نہیں ثابت ہو جاوے قرآن حدیث کے خلاف سو مارو میں پیر نہ چوما مین پیو دھی میںوقم رکھیا ہے جب حضرت تقریر کر دیا رسول تے فرمایا کہ عورت مہر جے چوکھا دتا ہے تو میرا ارادہ بنتا ہے چوکھا مہر نہ دتا جائے بہت زیادہ او حق مہر کٹ کیتا جائے ایک بیوی اٹھ کلوتی بڈڑی مائی. لگی عمر اللہ قرآن میں فرماتا ہے جنا مال چوکھے تو چوکھا حق دتا جائے. اے تو پابندی لان ہو سکنا ہے عمر بن خطاب یہ نہیں آکھیا ہوں او وڈ دیو میں حضور دا دوجا خلیفہ وا فرمایا نہیں عمر بن خطاب دین نو سمجھنے کا عورت کا بھی محتاط فقیر تیرا ایک توپا پیا کھول دے کسی بت نو اگے نہیں آن دینا یہ آدھا ایک ذات دا حکم چلنا ہے ہاں ہاں ہاں سمجھ آ نہیں واسطے جو لوگ کہ تعلق نہیں ہمارا جہاز سے تعلق نہیں سمجھ لے وہ کافر ہے انہوں کا کی بنے گا جہاں سارے رقی بیٹھے نے جنہیں یورپ چلو دعا کرو اللہ صدقہ مدینار دا سن اپنے سارے دین نو سمجھ کے اسے چلن دی توفیق تعمیر آئے آخر دعوان